كلا بل عَلَى على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے اور تمہیں کون بتائے کہ سجین کیا ہے یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گنہگار ہوتا ہے جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے یہی نہیں یہ لوگ اس دن دیدار باری تعالی سے محروم رہیں گے پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھوکے جائیں گے پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے سامعین ابنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے سجین گنہگاروں کا نام اعمال ہے مطلب یہ ہے کہ برے لوگوں کا ٹھکانہ سجین ہے یہ لفظ فعیل کے وزن پر سجنن سے ماخود ہے سجن کہتے ہیں تنگی کو گیقن شریبن خمیرن سکیرن وغیرہ کی طرح یہ لفظ بھی سجین ہے پھر اس کی مزید برائیاں بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں اس کی حقیقت معلوم نہیں وہ المناک اور ہمیشہ کے درد دکھ کی جگہ ہے مروی ہے کہ یہ جگہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے برابن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک متول حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ کافر کی روح کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی کتاب سجین میں لکھ لو اور سجین ساتویں زمین کے نیچے ہے کہا گیا ہے کہ یہ ساتویں زمین کے نیچے سبز رنگ کی ایک چٹان ہے اور کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک گڑا ہے ابن جریر کی یہ غریب منکر اور غیر صحیح حدیث میں ہے کہ فلق جہنم کا ایک منہ بند کردہ کنواں ہے اور سجین کھلے منہ والا گڑا ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس کے معنی ہے تنگ جگہ جیل خانے کے نیچے کی مخلوق میں تنگی ہے اور اوپر کی مخلوق میں کشادگی آسمانوں میں ہر اوپر والا آسمان نیچے والے آسمان سے کشادہ ہے اور زمینوں میں ہر نیچے کی زمین اوپر کی زمین سے تنگ ہے یہاں تک کہ بالکل نیچے کی تہ بہت تنگ ہے اور سب سے زیادہ تنگ جگہ ساتویں زمین کا وسطی مرکز ہے یعنی درمیانہ چونکہ کافروں کے لوٹنے کی جگہ جہنم ہے اور وہ سب سے نیچے ہے ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے سمردنا سُم سیفلین الینصول یعنی پھر ہم نے اسے نیچوں کا نیچ کر دیا ہاں جو ایمان والے اور نیک امان والے ہیں غرض سے جین ایک تنگ اور تہہ کی جگہ ہے جیسے قرآنِ قریب نے اور جگہ فرمایا ہے ایزا اُلق منہا مکینم گئی کم مقرنی جب وہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے کتاب مرقوم یہ سجین کی تفسیر نہیں بلکہ یہ تفسیر ہے اس کی جو ان کے لیے لکھا جا چکا ہے کہ آخر کار جہنم میں پہنچیں گے ان کا نتیجہ یہ لکھا جا چکا ہے اور اس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے نہ اس میں اب کچھ زیادتی ہوگی نہ کمی تو فرمایا ان کا انجام سے جین ہونا ہماری کتاب میں پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے ان جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہوگی انہیں جہنم کا قید قانہ اور رسوائی والے علمناک ناک عذاب ہوں گے ویلون کی مکمل تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ان کی ہلاکی بربادی اور خرابی ہے جیسے کہا جاتا ہے ویلفلن یعنی فلاں شخص کے لیے خرابی اور بربادی ہو مسند احمد اور سنن کی حدیث میں ہے ویل ہے اس شخص کے لیے جو کوئی جھوٹی بات کہہ کر لوگوں کو ہنسانا چاہے اسے ویل ہے اسے ویل ہے پھر ان جھٹلانے والے بدکار کافروں کی مزید تشریح کی اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روز جزا کو نہیں مانتے اسے خلاف عقل کہہ کر اس کے واقع ہونے کو محال جانتے ہیں پھر فرمایا کہ قیامت کا جھٹلانا انہی لوگوں کا کام ہے جو اپنے کاموں میں حد سے گزر جائیں حرام کام کرنے لگیں یا جائز کاموں میں حد سے بڑھ جائیں اسی طرح اپنے اقوال میں گنہگار ہوں جھوٹ بولیں وعدہ خلافی کریں گالیاں بکیں وغیرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہماری آیتوں کو سن کر انہیں جھٹلاتے ہیں بد گمانی کرتے ہیں اور کہہ گزرتے ہیں کہ پہلی کتابوں سے جمع جھتا کر لی ہے جیسے اور جگہ فرمایا وَإذا لهم ماذا انزل ربكم قالوا أساطير کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل فرمایا تو کہتے ہیں اگلو کے افسانے ہیں اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا وَقالوا أساطير تتبها یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگلو کے قصے ہیں جو انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح شام لکھوائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جواب میں فرماتے ہیں کہ واقعہ ان کے قول اور ان کے خیال کے مطابق نہیں بلکہ دراصل یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی وہی ہے جو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے ہاں ان کے دلوں پر ان کے بد اعمال نے پردے ڈال دیے ہیں گناہوں اور خطاؤں کی کثرت نے ان کے دلوں کو زنگ آلودہ کر دیا ہے کافروں کے دلوں پر رئین ہوتا ہے یعنی زنگ اور نیک کا لوگوں کے دلوں پر غیم ہوتا ہے ترمیدی نسائی ب ماجہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی کالے رنگ کا نقطہ ہو جاتا ہے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے اور اگر گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے اسی کا بیان کل لا بل رانا اللہ کے فرمان میں ہے نسائی کے الفاظ میں کچھ اختلاف بھی ہے مسد احمد میں بھی یہ حدیث ہے حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا فرمان ہے کہ گناہوں پر گناہ کرنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے پھر فرمایا کہ یہ لوگ ان عذابوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالی کے دیدار سے بھی محروم اور محجوب یعنی پردے میں رکھے جائیں گے ایک فائدے کا تذکرہ امام شافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے کہ مبمن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے امام شاف رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان بالکل درست ہے اور آیت کا صاف مفہوم یہی ہے اور دوسری جگہ کھلے الفاظ میں بھی یہ بیان موجود ہے اللہ کا فرمان ہے وہ جو ہوں یعنی اس دن بہت سے چہرے تر تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے صحیح اور متواتر حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایماندار قیامت والے دن اپنے رب از وجل کو اپنی آنکھوں سے قیامت کے میدان میں اور جنت کے نفیس باغیچوں میں دیکھیں گے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاب ہٹ جائیں گے اور مؤمن اپنے رب کو دیکھیں گے اور کافروں کو پردوں کے پیچھے کر دیا جائے گا البتہ مؤمن ہر صبح و شام پر وردگار عالم کا دیدار حاصل کریں گے یا اسی جیسا اور کلام ہے پھر فرماتے ہیں کہ نہ صرف اللہ سے ہی یہ محروم رہیں گے بلکہ یہ لوگ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور انہیں حقارت ذلت اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر غصے کے ساتھ کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے